کئی بار اس کا دامن بھر دیا اس نے دو عالم سے مگر دل ہے کہ اس کی خانہ ویرانی نہیں جاتی کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا مگر یہ چشم حیران جس کی حیرانی نہیں جاتی نہیں جاتی متائ لا لوہر کی گراں یا بھی متع غیرت و ایمان کی ارزانی نہیں جاتی میری چشم تناساں کو بصیرت مل گئی جب سے بہت جانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی سر خسرو سے نازکچ كلاہىى چھن بھی جاتا ہے قلاہ خسروی سے بوي سلطانی نہیں جاتی بجس دیوانگی وہاں اور چارہ ہی کہو کیا ہے جہاں عقل وقرت کی ایک مانی نہیں جاتی موضوع سخن گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلکتی ہوئی شام دھل کے نکلے گی ابھی چشمے مہتاب سے رات اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ سے ہوئے ہاتھ ان کا آنچل ہے کہ رخسار کہ پیراہن ہے کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگین جانے اس زلف کی مہوم گنی چاؤ میں ٹم ٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کے نہیں آج پھر حسن دل آرا کی وہی دھج ہوگی وہی قابیدا سی آنکھیں وہی کاجل کی لکیر رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی ہنا کی تحریر اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی جان مضموع ہے یہی شاہد مانا ہے یہی آج تک سرخیا صدیوں کے سائے کے تلے آدم و ہوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے موت اور زیست کی روزانہ سفرائی میں ہم پہ کیا گزرے گی اجداد پہ کیا گزری ہے ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراوا مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے یہ حسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبند جن کا کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے یہ ہر ایک سمت پر اثرار کڑی دیواریں جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں جن کے پرتوں سے چراغا ہیں ہزاروں کے دماغ یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمو ہوں گے لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ ہائے اس جسم کے کمبخت دلاویز خطوط آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں تب شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں ہم لوگ دل کے عوامے لیے گلشدہ شموں کی قطار نور خورشید سے سہمے ہوئے اکتائے ہوئے حسن محبوب کے سیال تصور کی طرح اپنی تاریخی کو بھینچے ہوئے لپٹائے ہوئے غائت سود و زیاں صورتِ آغاز و مال وہی بے سود تجسس وہی بیکار سوال مزمل سات امروز کی بے رنگی سے یاد ماضی سے غمی دہشت فردہ سے نڈھال تشنافکار جو تسکین نہیں پاتے ہیں سوختہ اشک جو آنکھوں میں نہیں آتے ہیں ایک کڑا درد کہ جو گیت میں ڈھلتا ہی نہیں دل کے تاریخ شغافوں سے نکلتا ہی نہیں اور یہ جی ہوئی موہوم سی درما کی تلاش دشت و زندہ کی حوث چا کے غریباں کی تلاش شہرہ ایک افسردہ شاہراہ ہے دراز دور فق پر نظر جمائے ہوئے سرد مٹی پہ اپنے سینے کے سرمگی حسن کو بچھائے ہوئے جس طرح کوئی غمزدہ عورت اپنے ویرا قدے میں محوِ خیال وصلے محبوب کے تصور میں منہ بمو چور عز عز نڈھال نصیب آزمانے کے دن آ رہے ہیں قریب ان کے آنے کے دن آ رہے ہیں جو دل سے کہا ہے جو دل سے سنا ہے سب ان کو سنانے کے دن آ رہے ہیں ابھی سے دل و جاں سر رکھ دو کہ لٹنے لٹانے کے دن آ رہے ہیں ٹپکنے لگی ان نگاہوں سے مستی نگاہیں چرانے کے دن آ رہے ہیں صبا پھر ہمیں پوچھتی پھر رہی ہے چمن کو سجانے کے دن آ رہے ہیں چلو فیض پھر سے کہیں دل لگائیں سنا ہے ٹکانے کے دن آ رہے ہیں انتہا